ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا خادية له وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه ويقول الإنسان أئذا ما مدت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ بَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْزِرَنَّهُمْ حول جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر ظالمين فيها جثيا موضوع ہے نجات پانے والے لوگ کون ہیں یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں سارا انجام دے کے بندہ نجات پا سکتا ہے تو اس موضوع میں نجات سے مراد ہے جہنم سے نجات اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی گرفت کتاب اور پکڑ سے نجات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ ہے اللہ صبح نہ پر ایمان کیونکہ جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا جامع ترمدی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت اللہ نفس ممنہ ممنا جان کے سوا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا پہلے تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے کسے کہا جاتا ہے ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے مختلف لوگ ایمان کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دل سے مان لو یقین کر لو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اللہ کے رب ہونے کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو مان لو یہ مان لینے کا یا دوسرے لفظوں میں دل سے تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل سے بھی بندہ یقین رکھے اور زبان سے اقرار بھی کرے یہ دو کام کر لے تو بندہ ممن بن جاتا ہے ایمان والا بن جاتا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زبان سے اقرار بھی کرے اور دل میں یقین بھی رکھے اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہو یہ تین مختلف قسم کے گروہ بڑے بڑے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں یہ جو تیسرا اور آخری گروہ ہے جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان تصدیق بل اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلب اور عمل بل تین چیزیں جمع ہوں تو بندہ مؤمن بنتا ہے یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل ٹھیک اور درست ہے. باقی جو دو عقائد ہیں کہ صرف دل سے مان لینا یا دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کر لینا جو لوگ اس کو ایمان سمجھتے ہیں انہیں مرجیہ کہا جاتا ہے اہل ارجا کہا جاتا ہے اور ان کا عقیدہ غلط اور بات ہے اہل السنہ سننا کے ہاں ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے اکیلا قول یقین یہ ایمان نہیں جب تک عمل ساتھ شامل نہ ہو امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ ایمان قول و امال یزید و ین ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے جتنے مشائق سے احادیث سنی ہیں احادیث لی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان کو صرف قول قرار دیتا ہو قول اور عمل کا مجموعہ ایمان کو نہ مانتا ہو ایسا کوئی بھی نہیں تھا یعنی سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے کوئی بھی ان میں سے مرجیہ نہیں عقیدے کے اعتبار سے سارے صحیح تھے آلو سننا و تھے تو ایمان دل میں یقین رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور ارکان ایمان پر عمل کرنے کا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا المان انت امینا بلّا ہی والائی کاتی ہی وا قوبی ہی وا رسولی ہی ول یومل آخری خیری ہی و شری ایمان کیا ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے نبیوں رسولوں پر ایمان لائے فرشتوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے چھ چیزوں پر ایمان لائے گا تو پھر ایمان پیدا ہوگا ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے انت امینا بلا کہ تُو اللہ پر ایمان لے آ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اللہ پر یقین رکھنا کہ ہمارا مالک خالق مدبر الامور متثرق الامور اللہ تعالیٰ ہے یہ اللہ پر ایمان ہے لیکن صرف اتنا کچھ اللہ پر ایمان نہیں صحیح بخاری میں ہی بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث وفد عبد القیس کہا جاتا ہے بنی عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا چند دن انہوں نے مدینے میں قیام کیا جب واپس جانے لگے اربا ان وا ہوں ان اربا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار کام کرنے کا حکم دیا چار کاموں سے منع کیا جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے کیا تھا وشداہ اللہ وشدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ہل ترون مل ایمان و بلا وحداہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ وحدہ ہو پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اللہ وسدہ پر ایمان لانا کیا شہ ہے کہنے لگے اللہ سولو ہو آگم اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا الماندو اللہ اللہ اللہ ایمان کیا ہے کہ تم اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی دو میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو وہ تو تیم سالات نماز قائم کرو وہ توت زکاتا زکات ادا کرو وہ تسوم و تصوم رمضان, رمضان, رمضان کے روزے رکھو ان تر تو منل مغنہ اور مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرو یہ پانچ کام جو بندہ کرے گا تو ایمان کا پہلا رکن ایمان بلّہ ہی پورا ہوگا تو عید و رسالت کی گواہی نماز کا قیام زکوٰ کی ادائیگی رمضان کے روزے رکھنا اور جہاد دوران اگر مالے غنیمت ملے تو اس میں سے خمس ادا کرنا یہ پانچ کام ایک آدمی کر لے تو ایمان کا پہلا رکن ایمان باللہ ہی ہو یہ برا ہوتا ہے دوسرا رکن ایمان کا کیا ہے انتوں نہ و مالا ہی فرشتوں پر ایمان ماننا تسلیم کرنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں جس طرح کے مشرے کو کاقیدہ تھا وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے وہ لوگ فرشتوں کو پوجتے بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک سمجھتے تھے نہیں بلکہ فرشتوں پر یقین ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں وہ پوتو ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے انبیاء پر رسول پر نازل فرمائی ہیں وہ برحق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا فرض لازم اور ضروری ہے وہ رسلی ہی اللہ کے رسولوں کو سچا ماننا ان کی تصدیق کرنا ان کی اتباع کرنا ان کی باتوں کو ماننا ان کی اطاعت اور پیروی کرنا بل یوم قیامت کے دن پر یقین رکھنا کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جزا صدا کا ایک دن متعین و مقرر ہے نیکوں کو ان کی نیکی کا اور بدوں کو ان کی بدی کا بدلہ اس دن دیا جائے گا انصاف کا ترازو اللہ تعالی قیامت والے دن رکھیں گے اعمال کو تولا جائے گا ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں داخل کیا جائے گا اور والقدری خیری ہی و شرری ہی تقدیر پر ایمان لانا خا وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پوری انسانیت کی تمام تر مخلوقات کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں وہ اس کے پاس لوہے محفوظ میں جمع شدہ ہیں کائنات میں جو بھی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالی کے پاس کانا دادی کا کتابی مستورا سب کچھ لکھا گیا ہے لکھا ہوا اللہ تعالی کے پاس موجود ہے اور اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جو تقدیر اور اندازہ مقرر کیا ہے اندازہ لگایا ہے مخلوق اس کے آگے مجبور نہیں ہے کوئی بھی انسان اس وجہ سے کوئی عمل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے ہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنا تھا اس کی آپ سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ سکول کالج مدرسے میں پڑھنے والے طالبہ ان کے بارے میں اساتذہ کو معلوم ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے اور استاد صاحب سال کے آغاز میں یا درمیان میں یا آخر میں اپنی ڈائری پر لکھ دیں کہ فلاں فلاں فلاں طالب علم پاس ہوگا فلاں فلاں فیل ہوگا کھلا پہلے نمبر پہ آئے گا کھلا دوسرے نمبر پہ آئے گا عام طور پہ استاد کا جو دیا اور اندازہ ہے وہ تقریباً 90 فیصد صحیح ہوتا ہے بس اوقات غلط ہو جائے تو ہو جائے وغیرہ استاد کا لگایا گیا اندازہ طلبا کے بارے میں چونکہ وہ طلبا کو ان کے مزاج کو ان کی عادات کو ان کی ذہانت و صلاحیت کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہوتا ہے تو اس لیے اس کا اندازہ غلط نہیں ہوتا اکثر و بیشتر درست اور ٹھیک ہی نکلتا ہے تو اب جس طالب علم کے بارے میں استاد نے لکھ رکھا تھا کہ اس نے فیل ہونا ہے وہ واقع تن فیل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں لکھا تھا اس نے پاس ہونا ہے وہ واقع تن پاس ہو جاتا ہے تو کوئی طالب علم اٹھ کے یہ کہے کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ استاد صاحب نے لکھ دیا تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے تو یہ اس کی عقل کا زوال ہے اور جہالت اور نادانی اور بیوقوفی ہے ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے تقدیر کا معنی اندازہ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنی مخلوق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے والے ہیں علیم امبیداتی سدور ہیں استاد کا اندازہ غلط ہونے کے چانسز امکانات موجود ہیں لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا تحریر کرنا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی برائی یا غلط کاری نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر لکھی اس لیے تھی کہ اس نے دنیا میں آ کے یہ کام کرنا تھا اللہ کو پہلے پتا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وقتوں میں نہ بالقدری خیری ہی و ہی تقدیر وہ اچھی ہے یا بری ہے اس پر ایمان لانا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کاتا کا مقادیر الخل ساری کی ساری مخلوق کی تقدیر اپنے پاس لکھ کر جمع کر کے رکھ لی ہے اور وہ اس کے پاس فوق العرش عرش کے اوپر موجود ہے یہ ایمان پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے یہ کل دس کام بنتے ہیں تو عید و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ پانچ چیزیں ملا کے ایک چیز بنی ایمان باللہ ہی بات ہو با. چھٹی چیز فرشتوں پر ایمان ساتویں کتابوں پر ایمان آٹھویں رسولوں پر ایمان نامی یوم آخرت پر ایمان اور دسویں بات اچھی اور بری تقدیر پر ایمان یہ کل دس کام ہیں جو بندے کو مؤمن بناتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور کام شامل کر لیں وہ ہے حج بیت اللہ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا شہ ہے آپ نے فرمایا اسلام ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی اور رسول ہوں نماز قائم کر زکوٰۃ ادا کر رمضان کے رودے رکھ اور بیت اللہ کا حج کا پانچ کام جو آدمی کرے گا وہ مسلم بن جائے گا تو و رسالت کی گواہی دے نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے پانچ کام کر کے بن گیا مسلم مومن نہیں مسلم مسلمان با ایمان اور مومن بننے کے لیے اس کو مزید چھ کام کرنے میں مالے غنیمت میں سے خمس کیا جائے گی فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں نبیوں پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یہ کل گیارہ کام جو آدمی کرے گا وہ ممن اور مسلم بن جائے گا اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی آدمی کا مومن ہونا ضروری ہے پھر ان باتوں کو ایک مرتبہ سمجھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی جو تعریف کی ہے اس میں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ اجزاء گنوائے ہیں نماز کو ماننا کہ مجھ پہ فرض ہے صرف مان لینا یہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے اسلام اور ایمان کیا ہے نماز قائم کرنا اور قائم کرنے کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ کما حقو ہو کوئی کام کیا جائے نماز کے کل چھ حق ہیں اگر وہ ادا ہوں گے تو نماز قائم ہوتی ہے وغیرہ نماز قائم نہیں ہوتی نماز بار وقت پڑھی جائے اللہ نے حکم دیا ان سلاطہ کانت علمین کتابہ با جماعت پڑھی جائے برکار با جماعت نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا جماعت میں صفیں درست ہوں سنن نبی دعود میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ تصویت من میں ان صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے نماز ہمیشگی کے ساتھ دوام کے ساتھ پڑھی جائے یہ نہیں کہ جب جی کیا پڑھ لی جب جی چاہا چھوڑ دی یہ کام نہ ہو یقیمونا کا مانا ہے یو واض مونا اور دوام کرے ارکان کی تعدید اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے یہ نہ ہو کہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا چلا جائے بن رافع رضی اللہ اب نے راک علی اللہ تعالانوں کی حدیث بڑی مشہور ہے تین بار نماز پڑھی تھی آپ نے فرمایا تھا جا جا کے نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی کیوں نماز میں سکون نہیں تھا چھٹا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کمارا ای تم اونی ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو یہ چھ حق ہیں نماز کے وہ پورے ہوں گے تو نماز قائم ہوگی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بندے کا یقین ہو ایمان ہو کہ نماز فرض ہے ٹھیک ہے اس سے سستی ہو جاتی ہے سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے تو پکا مسلمان ہے جبکہ نبی السلاۃ وسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام نماز کو قائم کرنا ہے تسلیم کر لینا نماز کو مان لینا یہ ایمان نہیں ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنا یہ ایمان ہے یہ اسلام ہے صرف مان لینا کہ روزہ مجھ پہ فرد ہے یہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے ایسے زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام ہے ایمان ہے مان لینا کہ مجھ پہ زکات فرد ہے لیکن کبھی ادائی نہ کی کبھی ادا کی تو پوری ادا نہ کی یہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے بلکہ سیدنا نا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلیفہ بنے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کچھ لوگ کہتے تھے زکات دیں گے لیکن پوری نہیں دیں گے آپ نے اعلان کیا فرمایا و اللہ اللہؤ کا بھائی نہ سالاتی و زکات اللہ کی قسم جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالے گا میں اس کے خلاف لڑوں گا و اللہ کی قسم لو من اناقن کاندونا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا ایک بچہ جو بطور زکوٰۃ یہ دیا کرتے تھے اب یہ ساری زکات ادا کر دیں ایک بچہ بھی اگر اونٹ کا روک لیں گے نہ دیں گے تو اس ایک کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا ان زکات حق المال زکات یہ مال کا حق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا تھا جہاد کا ان لوگوں کے خلاف جو زکوت میں چوری کرتے تھے پوری زکوت نہیں دیتے تھے سنن نبی داود کی حدیث ہے فرمایا یہ زکات جو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ دے گا ٹھیک ہے اور جو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دے گا زکات روکے گا انہنا آخا ہم زکات بھی لیں گے وہ شترا مالی ہی اور اس کا مال بھی وہاں کے سرکار ضبط کرے عزما تماماتی ربی نا یہ ہمارے رب کے فرائد میں سے ایک فریدہ ہے لاحم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہا شہید کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی اپنے لیے مال جمع کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا محمد اس کی آل کے لیے بھی زکوت کی ایک پائی بھی حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہم زکوات زبردستی وصول کریں گے اور جو زکات دینے سے انکار کرے گا زکات بھی لیں گے اور جرمانہ بھی کریں گے اس کا مال بھی ضبط کیا جائے گا تو یہ دین اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان ایسے ہی حج کے بارے میں فرمایا حج کرنا مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ فریدا ہے اسلام اور ایمان کا ہاں وہ آدمی جس کے اوپر اس میں سے کوئی کام فرض نہ ہوا ہو وہ تو ویسے ہی بڑی ذمہ ہے ایک آدمی بےچارا غریب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اس پر زکوٰۃ فرض کدھر سے ہوگی ایک آدمی اس کے پاس استطاعت ہی نہیں اس پر حج فرض نہیں ہے وہ حج نہ کیے بغیر بھی مسلمان ہے مومن ہے جس پر زکوت فرض نہیں ہوئی وہ زکات نہیں دیتا پھر بھی وہ مومن ہے مسلم ہے ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے اس پہ روزہ فرض ہی نہیں ہوا وہ روزہ نہ رکھنے کے بوجود بھی مسلم اور مومن ہے ایک آدمی مثلاً صبح سات آٹھ بجے مسلمان ہوتا ہے بارہ بجے دن کو فوت ہو جاتا ہے اس پر کوئی نماز بھی فرض نہیں ہوئی یہ نماز پڑے بغیر بھی مومن ہے مسلم ہاں جس پر یہ سریزہ عائد ہو گیا اور پھر اس نے اس کو ادا نہ کیا اس کا اسلام اور ایمان ختم ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے یہودی <تصفح> کا بچہ بیمار ہوا آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے باپ تو رات کا حافظ تھا سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا آپ نے عیادت کی اس کو اسلام کی دعوت دی اور بچے نے کلمہ پڑا مسلمان ہو کے اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد بہت ہو گئی اب اس بچے کے نامایا مال میں سوائے کلمے کے اور کچھ ہے کوئی نہیں صرف ایک کلمہ ہی کلمہ ہے حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی آئے گا اس کے گناہ بڑے ہوں گے لیکن نیکی کوئی بھی نہیں بڑا اب تلاش کرنے کے بعد ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر صرف کلمہ لکھا ہوا ہوگا اس کو جب دوسرے پرڑے میں رکھا جائے گا تو وہ ایک پرچی کلمے والی بھاری ہو جائے گی اور گنا والا پرڑا بہت اوپر چلا جائے گا ہلکا ہو جائے گا ہاں یہ وہ بندہ ہے جس نے کلمہ پڑا اور اس کے بعد فوت ہو گیا اس کی زندگی میں عمل کرنے کا وقت آیا ہی نہیں وغیرہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں میزان لگے گا تراو لگے گا کلمہ بھی ہوگا نمازیں بھی ہوگی روزے بھی ہوں گے زکات بھی حج بھی صدقات و خیرات بھی لیکن ساتھ ساتھ بڑے بڑے گنا جھوٹ غیبت چگلی زناکاری حرام خوری وغیرہ وغیرہ اس کے نتیجے میں اس کا گنا والا پرو بھاری ہو جائے گا اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد چونکہ اس کے پاس ایمان ہے کلمہ بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکات بھی ہے نیک امال پورے ہیں ایمان کے اعمال اس نے پورے کیے تھے لہذا بالآخر یہ جنت میں چلا جائے گا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے صحیح بخاری میں بڑی طویل حدیث ہے حدیث شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت ہوگی سب سے پہلے تو شفاعت ہوگی نبی علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے حق میں کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے حساب کتاب شروع ہوگا معاملہ چلتا رہے گا جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفات کریں گے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں چلے گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخری من ایمان جس نے لا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو آپ پھر شفاط کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو آپ پھر شفاط کریں گے اللہ فرمائیں گے جس نے لا الحلہ پڑھا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو آپ پھر شفات کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے پھر شفات کی جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ارحل الرحمین کے سوا کوئی باقی نہیں ذرے سے کم جن کے دل میں ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے سنن سنل بہتی کے اندر الفاظ آتے ہیں لم غملو خیرن پتو علت تو ایمان کے سوا ان کے پاس اور کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا یعنی ایمان والے گیارہ کام انہوں نے کیے ہوں گے اس کے علاوہ اور کوئی نیکی ان کے ناما مال میں نہیں ہوگی اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بلاخر وہ بھی جنت میں چلیں گے تو نجات ایمان کے اندر ہے کہ ایمان والا مؤمن آدمی بہرحال نجات پا جائے گا نکل جائے گا جہنم سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور جو باقی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں وہ جہنم کے اندر ہی باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کم اللہ وارد ہوا کانا اللہ ربی کا حکم تم میں سے ہر آدمی جہنم پر ضرور وارد ہوگا کانا اللہ ربی کا حکمیا یوں سمجھیں کہ اللہ نے اس بات کی قسم اٹھا دی ہے کہ ہر آدمی جہنم پر ضرور وارد ہوگا جہنم پر وارد ہونے سے مراد کیا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزریں گے جس کو پل کہتے ہیں سب اس پیسے وارد ہوں گے کوئی تیری کے ساتھ نکل جائے کوئی آہستہ آہستہ گزرے گا کوئی لڑکتا ہوا گزرے گا اور کوئی جہنم سے ہو کے نکلے گا اور کوئی مستقل جہنم کے اندر ٹھہر جائے گا فرمایا وہ بن کم اللہ واردہ تم میں سے ہر آدمی اس جہنم میں وارد ہونے والا ہے کانا اللہ ربی کا حتم مقضیع. تمہارے رب پر یہ حتمی فیصلہ کی گئی بات ہے سمن تک پھر وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں گناہوں سے اجتناب کرنے والے گناہوں سے بچنے والے ہیں مومن لوگ ہیں ہم ان کو نجات دیں گے وہ نادر ظالمینہ فیح اور ظالموں کو اس جہنم کے اندر باقی چھوڑ دیں گے اس کے علاوہ کچھ آمال ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے والے جہنم سے بالکل محفوظ رہیں گے قیامت والے دن لوگوں کی مختلف قسمیں ہوں گی کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں لام قیم یوم قیامتی وزنام ہم قیامت کے دن کے لیے میزان لگائیں گے ہی نہیں ان کے اعمال اس قابل ہی نہیں کہ وہ میزان میں رکھے جائیں اور تولے جائیں بغیر حساب کے جہنم میں. کچھ حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے کچھ حساب کتاب کے بعد جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستر ہزار افراد میری ہمت کے اور پھر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار یہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے یہ کون لوگ ہوں گے جو جسم پر داغ نہیں لگواتے زخم کا علاج کرنے کا یہ طریقہ ہے لوہا گرم کر کے اس پر لگا دیتے ہیں اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لائق کا گون جسم کو داغ نہیں لگواتے ولا یتارون بد شگونی نہیں لیتے ولاستر خون دم نہیں کرواتے وہ الا اور اور اپنے رب پر اللہ پر توقل کرتے ہیں یعنی مضبوط بھروسے والے کامل توکل والے لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ایسے ہی شہید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے تمام تر بنا اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے علت دئی قرض کے سوا اور پھر فرمایا کہ شہید قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دربان پوچھیں گے آوا قد دھلو سب یا تمہارا حساب کتاب ہو گیا اتنی جلدی یہاں آ گئے ہو تو وہ آگے سے جواب دیں گے بی ایس ہم کس چیل کا حساب دیں ہماری تو زندگی ایسی گزری کہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں میں لٹکی رہتی تھی ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہادوں کی تار کرتے رہے تو یہ شہادت یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر لے جاتی ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اور اس کو قتل کرنے والا مجاہد یہ جہنم میں جمع نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا مجاہد جس کو شہادت کی موت اگر نہیں ملی جنت میں بغیر حساب کتاب کے اگرچہ وہ نہیں داخل ہو سکا لیکن حساب کتاب کے بعد وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا کیوں کافر اور اس کو قتل کرنے والا مومن مجاہد یہ جہنم میں اکٹھے کبھی نہیں اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو گرد و غبار اڑتی ہے یہ جہنم سے آزادی کا باعث ہے یعنی کامل تو اور دوسرا جہاد کا راستہ یہ دو راستے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر تکوا جس کا اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کیا فلم جلدی ن تکو متقی کی پرہیزگار لوگ गुनाहों سے اجتناب کرنے والے गुनाहों سے بچنے والے لوگ جو آدمی گناوں سے بچ گیا وہ آدمی جہنم سے بچ گیا کیونکہ جہنم میں جانے کا سبق گنا ہوتے ہیں اور جو آدمی گناوں سے اجتناب کرتا رہا گناوں سے بچتا رہا نیکیاں اگرچہ اس نے تھوڑی ہی کیوں نہ کی ہوں وہ جہنم سے بچ جائے گا کیونکہ اس کے نامہ آماد میں جہنم میں جانے والا کوئی عمل نہیں ہوگا پھر چوتھے نمبر پر توبہ استغفار اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا گناہوں کی معافی مانگنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے بندے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں بلکہ گناہ ضائع نہیں ہوتے گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلاک در حس ان خاصانات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے جو آدمی صدقے دل سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اس کا گناہ ضائع نہیں ہوتا اس نے جیسا گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے سچے دل سے معافی مانگے توبہ نسوخ کرے اس کی گناہ نیکیاں بن جائیں تو یہ عمل بھی انسان کو جہنم سے آزاد کرانے والا اور جہنم سے بچانے والا ہے اللہ سلحانہ ہوا تو سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق تعا فرمائے و ماں توفیقی اللہ بلّا علیہ تو کل تو امید